حسینی ندی پاس سرکار مبارک مفاس شریف کس مہینے سے دسو گے کچھ بولو کس مہینے سے ندیوں یہ تمام معاملے زمین کا اتحاد لیکن تھی دسو کہ وزیر امبر کے مہینے میں رسم رسول کریم گا اور وفات یا کردی سرکار کا ملاد کر کے نبی پار سرکار من کے پھر منا رہے کیوں این وفات والے دن وفات کو بلا کے کیوں سرکار خوشی ہوتی مکہ نے اپنے بھی آپ تک نہیں اللہ تو وہ منڈر سے لکھے پتابا بریلی شریف میرے کو سامنے جی انہوں من لوگ پرسٹ فارم بن جائے پھر پیٹ کی گل <سؤال> بنتی نہ جی انہوں کی گل لوگ کوئی نے لکھے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 سیم میں آئیے سن لوگ شریف جیل نمبر تیئیس سفا نمبر سات سو آپ فرماندے نو افضل اخبار فکر الہی ہی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 جب گل کرنا تو کئی اور شیا بھائی بھائی والے دارے والے تو نہیں بہت جی کوئی اندرس بیٹھے تو نکل رہے میں صرف سارے سنی گل کرنی ہے جس کے کسی پاس ملاوٹ کو میں چاہتا ہوں مدرسے حمل شاخ شاخیشن میرے کو میں نہیں بول رہا ہوں بولو شبھا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 ان جو سر تک روز افسوس کرم کے دن آنا کے اندر شادیاں بند محرم کے دن آؤ کہ جناب حت سے آپ کی گھر والی بول رہا ہم استری بھی بند ہوتا ہوئے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 اگلی پہ اگلی کہ آپ امی کو امی جی آڈیا امی امی دو تاریخر دیاں گا جب کرملا ہوتا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 جس بار مہوتی خان کی کے پہ, ان پہ وہ ان کی وہاں اس بیچاری یوگا قوم جھوٹ سنن کی ڈرامے فلما تو جھوٹ سننے کی ایڈی عادت پہ گئی ہے جھوٹ کے خلاف تقریر کرو تین میں واٹنگ مترتے ہیں جس سے متے پہ تین وقت ایک ضروری آ جانا سچا سارا اتنے کہ انہوں نے کئیوں کے دلچسپ لیکن کسا پاوے متے پہ وت پاؤ تو پاوے بہت پہ پاؤ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 جب اپنے مردوں میں چرتیاں ہو گئی وہ سر کے ہاتھ نہیں اپنے دیا ہو سے میں تو اس بات کی ناخو ناشی جیل سے نہ پوچھتا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 شال وچر نہ مل کیا مطلب کا سوچا اگلے میں نانے جی امت دل بچڑ جائے عبت وچڑ جائے کوئی جائے پر بھی, بھی, بھی, بھی, بھی, بھی. شیرا پاپ نے یار پتہ نہیں لگتا میں میرے بال کنا بولنا ہے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 जो मुक्रिया सुनिया तो मैं पूरे मुल्क हक कौम समझा लागू जिले मैं फिर आ اپنی بردادی کرنا ساٹھا بول پاؤں کچھ نہیں ہے پکے انہیں چر پہ جی جن کا چیز اور میں نے انہوں جاتی رہ نہیں میں اور کیا تازہ گلی کر دے تاج نبی اہل آ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 اگر مجمع مجموعہ تو بکرے سب ایک سب کیا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 یہن اپنے میں دیو گیا تم مریا تے حالات ہویا کدا کھٹرا رہیا میں تھناں دا گلما تے دل جنداں نام ہن بارے بھی تین من تفکرات ہووے یہ اں دے ہو گئے یہ سنتا ہا یہ گیا اے تھوڑا تاں سر روکے نتا حال ہوے اوٹ گیا تاں کھٹ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 جب غلام غلامیا ناگر لکھن والی جب جگہ چنگا کام برا لگ جائے برا کام چلا لگ گیا شام میب سر شریر پیدا نہیں کر بڑے سلسلے گئے نہیں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 اپنی رت بچا رہی جیفل ہوں گے سکھا خراب کر دیکھی بیس <muchan> ہزار <tapir> <tapir> <tapir> <tapir> <tapir> ایسے مجھے سات چکے پہ میری اور یہ سبق سبق پیر گا شکریہ سیلی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 لڑک مرن آ رہے داد یار سن جائے سچے مسود سچے دی ہر سال کام نو سے ہے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 با حضور فرمانده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 میں ج میڈیا کلتا ہے میں سلنگ اقبال سر دوست میں بڑا بلا سننے والی ہوں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 نیقا کر کے میدان چاہتے ماملہ رحاة رباني وفرما ولا نحسباً للذيء الأمل في سبيل الله أحمد الله تعب <تضح> الأحيار عن عرض ربه يرضى تيوم رحاب الله إمان على الكناب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 وَيَطْمَئِنُُّ مِنْ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ من خَلْفَهُمْ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْخَالِدُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ كُنْ سَيَغْلِبُ اللهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهُ فَمَا بَقِيَ تَعَظَّمَ لَكِنْ لَا يَعْتَرِكُهُ مِنْ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 شہد ہوتا سونے بارے گا نہیں بولیا کہ وہ اجر گئے فلان ہو گئے اپنا برباد مگر الحمد للہ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 مرتا والی <سؤال> نا تیرہ تین چاہیے والا <سؤال> تیرا تین اللہ <سؤال>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 جلدی اللہ تھرو حسائ نبی سرور چاہیے کنہیں تو جن مرضی کو رکھتے میرا کام صرف دشا میرا حسین بھی سرو ہے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 बने बैठे होने हुकूमत तरकीब की नहीं इजाजत है तुसी ना दोगे तो मैं ना नहीं तो कौन देव मेक्की मान द میں نے حکومت نے حکومت پارٹی ایم پی ایم بی سی دکھاؤں لا رہی ہے رل ہے آخیا قرآن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 نے پھپکا دوڑا میں پھپکا دوڑا غلطی میں گھر کی رائٹ حکومت دو سو روپیہ غصہ اٹھا ہوں گے نہ جانے پاؤں گا بھی سوال کر دوں ایک قانون ایک پاسے سو سو پے گئے حسین سات جنیا حسین دلی کا سو بیگل گل ہے یا ایک کی کم کہیں گے اگلی میں شیر پڑھنا ہوں گا تو شیر پڑھ کے مطلب کون سنگا تال سے تھری فرموشن تیز تیاری لارو کہ سنا سجنا مطلب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 خوش ہو جائے بھی سجت نہیں تم نے کہا اتارا چیز آئیے کھوتی سکونی حکومت پالیے پیسہ کی دھی بھائی واسطے نہیں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 دور مسلمان نے ہندوؤں یاداؤں یادر منڈا پر تاریخ کتابیں وکیل لکھا بہت بہت میں گستا سرفیاں محلہ بھی منا منا ہے اس کو کہتے ہیں جنہت جنت جنت کا مطلب کی ہوتا ہے ایک رنگ میں چپنجا ستر لاکھ امیل آخر, آخر جو ہی نبی پاک نے فرمایا لا اللہ اللہ کا خلاف کوئی بار خلاف نہیں لاو سرد خوشیاں گئی جڑے کھا کھا کے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 آئی ملاد کرتے ہیں کھانے کی مرچ لگ جائے گا زندگی لے جی جاؤ اے قرآن کا قانون قرآن کا قانون چلائے